باللہ من من ہی ونفخی ہی ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے الحمد اللہ الََََََََََََََََََََ جی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں خلق السماوات غاطر جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو بجال ظلمات بنائے ہیں اندھیرے اور روشنی پھر وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا رب, رب کے ساتھ یا <سکت> رات خالہ جس نے پیدا کیا ہے تم کو بنتی نٹی سے قزاب پھر پورا کیا یا مقرر کی اجلن ایک مدت وہ اجلن مسمنٹ اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس بھی ہے سننا پھر انتم تم تم تمطارون شک کرتے ہو وہ اللہ وہ اللہ پسماواتی آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے یعلم وہ جانتا ہے سر تمہاری پوشیدگی کو وہ جہ اور تمہارے ظاہر کو تمہارے چھپے اور تمہارے کھلے کو جانتا ہے وہ یا علم وہ جانتا ہے ماتکسی بون جو تم کباتے ہوتی من آیت من آیاتی اور اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی اللہ کانو انہا معردین لیکن وہ اس سے مو پھیرنے والے ہوتے ہیں فَقَبْ قَذَّبُوا بِالْحَقِّ پس بے شک یا تحقیق انہوں نے جٹلایا حق کو لما جاہاہم جب حق ان کے پاس آیا فَسَوْفَ يَعْتِيهِمْ أَمْبَاءُ ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ اس کی خبریں جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے دیکھا نہیں, دیکھا نہیں ہے کم اہلکنا کتنی ہی ہم نے سدیاں یا زمانے ہلاک کیے ہم, فی الارض ہم نے ان کو زمین میں جگہ دی معلم نمک لقم جس طرح کہ تمہیں جگہ نہیں دی یا ہم نے زمین میں انہیں ایسا اقتدار کیا دیا جو تمہیں نہیں دیا یا اس طرح سے زمین میں ہم نے ان کو ٹھہرایا جس طرح سے تم کو نہیں ٹھہرایا وہ ارسل میں سما آلے اور ہم نے آسمان کو بھیجا یا آسمان سے بھیجا ہم نے ان پر مدرارا موسلا دھار بارش کو آسمان سے ہم نے ان پر موسلا دھار بارش برسائی انہارتی اور ہم نے بنایا دریاؤں کو وہ چلتے تھے ان کے نیچے سے ہم بھی جنوبی تو ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے وأنشأنا من قبلاً آخرین اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسرے زمانوں کو اور اگر ہم نازل کرتے آپ پر کتاب کاغذ میں پس وہ چھوٹے اس کو بھی اپنے ہاتھوں کے ساتھ لقال سحر مبین نہیں ناول کیا گیا فرشتہ ولو ملکن اور اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو ضرور کام تمام کر دیا جاتا ثم پھر وہ ڈھیل نہ دیے جاتے محلک نہ دیے جاتے اللہ ہو مالا اور اگر ہم اس کو بنتے فرشتہ جا اللہ ہو راج الن تو البتہ ہم اس کو بناتے آدمی اور البتہ ہم ان پر خوط مرخ کر دیتے جو وہ اپنے جانوں پر خرط مرت کرتے ہیں یا <coughs> ہم <coughs> <coughs> <yak> ya, ان کو شک میں ڈال دیتے جس شک میں وہ خود پڑھتے ہیں والا رسول الملقلی من من کا اور البتہ تحقیق مذاق کیا گیا رسول ملقبلی کا آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ فحاد قبل نبی سقیر تو گھیرا لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق کیا ما اس چیز نے کان و بھی اس جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے اور رسول رسولات ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے یہ آگے عذاب کا مداق اڑانے لگ جاتے عذاب آئے گا ہم پر تو وہی اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا پھر کیسے ہے انجام والوں کا کوئی کہہ دیجیے کس کے لیے ہے؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے کوئی کہہ للہ اللہ کے لیے کاتبہ رحما اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ دیا ہے رحمت کرنا لکھ دیا ہے لازم ضرور تم کو جمع کرے گا قیامت لا رہی بفی ہی جس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ وینا خاصوسا وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو لا پس ایمان نہیں لاتے وہ اللہ کے لیے نہاری جو کچھ ٹھہرا ہے دن میں اور رات میں وہ سمیل علیم اور وہ خوب سننے والا بہت زیادہ جاننے والا ہے کل کہہ دیجیے اب اللہ اللہ کے علاوہ تخلیہ میں پکڑوں کسی کو دوست فاپ میری والارض اور وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو فاطر ایسے پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں جو بغیر کسی نقشے کو کے بنائے اسی سے ہے نا فطرت بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کو بنایا جائے يُتْعِنِ <يُتْعَنُوا> اور وہ کھلات اور کھلایا نہیں جاتا یعنی اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا یا اس کو کوئی نہیں کھلاتا قول کہہ دیجئے اتنی عمر تو میں حکم دیا گیا ہوں اناپونا اوالاسلامہ کہ میں وہ پہلا آدمی ہو جاؤں جو اسلام لایا یعنی اسلام لانے والوں میں سے پہلا آدمی میں بنوں میرے حکم دیا گیا ہوں سے نا فرمانی کی رحم کیا گیا وزال اور یہ کھلی کامیابی ہے واضح کامیابی ہے یعنی کہ قیامت کے دن آزاب سے بچا لیا گیا وہی کاشف لا اور اگر چھوئیں اللہ تعالی یا پہنچائے اللہ تعالی تجھ کو کوئی تکلیف فلاں کاشفال ہو تو نہیں ہے اس کو ہٹانے والا اللہ ہوا مگر وہی وہی اور اگر اللہ تعالیٰ چھوئیں تجھ کو بھلائی کے ساتھ یا پہنچائے تجھ کو کوئی بھلائی <تصال> فہو على كل شيء قدير تو اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے وہ هو القاهر اور وہ زبردست ہے فوق عباده یہ اپنے بندوں پر یا وہ غالب ہے اپنے بندوں پر وہ هو الحکیم الخبیر اور وہی کمال حکمت والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے قل تہدیج ایو شیء اکبر شهادت الکہ کون سی چیز گواہی کے اعتبار سے بڑی ہے قل تہدیجی اللہ شہیدم بینی و بینکم اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان اور وحی کیا گیا ہے یہ قرآن اور قرآن ڈرانے اس اس والا ہے کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے علاوہ اور بھی ارا ہے پل دیجئے لا اچھد میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا کوئی کہہ دیجیے اور کتاب جن کو ہم نے کتاب دی یا کما وہ اس کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اللہ یؤمنون وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے وَلن ازلم ور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے ممن اس آدمی سے علی اللہ کابیبا جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ اوکدی آیاتی ہی یا اس نے اللہ کی آیات کو اس کی آیات کو جٹلایا انائفال بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے جميعا اور جس دن ہم ان کو اکتھا کریں گے سب کو نہ شروع کریں گے تمہارے شریک اللہ تم جن کے بارے میں تم ذہن گمان رکھتے تھے سنلم تکن فتنا تم پھر نہیں ہوگا ان کا فتنا ان کا فریب نہیں ہوگا اللہ مگر ان کا وہ کہیں گے اللہ ہی ربینا اللہ کی قسم اس کی جو ہمارا رب ہے ما ماں کنامرقین ہم مشرقوں میں سے نہ تھے یا ہم مشرق نہ تھے ان ضرور دیکھ کے انہوں نے اپنے آپ پر جھوٹ بولا وہ بل نا کان یفتارون اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے ربین میں سے میں یہ جو غور سے سنتا ہے آپ کو وجالنا آلہ اکنتن اور ہم نے ان کے دلوں کے اتر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اس کو سمجھے وفی ان کے کانوں میں بوجھ ہے بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتہ ادا جا او کا حتیہ کے جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس یوجا کا وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں یا پون اللہ جینا تو وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا انہا دا اللہ اسات نہیں ہے یہ مگر کہانیاں فرزی کسے کہانیاں پہلے لوگوں کی وہ ہم یہ نہ اور وہ اسے روکتے ہیں اور اسے دور ہوتے ہیں وہ اللہ انفوسا اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنے آپ ہی کو پما شعور اور وہ شعور نہیں رکھتے و لا اور کاش کے تو دیکھ لے جب وہ روکے جائیں گے آگ پر فکالو کہیں گے یا لئیتا نا کاش ردو ہم لوٹائے جائیں ولادی با بھی نہیں ہو جائیں گے اس سے پہلے چھپاتے تھے اگر وہ لوٹا دیے جائیں لاڈو لما نو انور وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا ان ملاقات بے شک وہ جھوٹے ہیں وقال ورنے کہا یا نہیں ہے یہ اللہ بگر حیات دنیا ہماری دنیا پمان اور نہیں ہے ہم اٹھائے جانے والے اور کاش کہ آپ دیکھ لیں وہ ربیم جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے کالا اللہ تعالیٰ کہیں گے علیہ شہادہ یہ حق نہیں ہے کالو تو کہیں گے بلا و کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم یعنی یہ حق ہی ہے تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ گے تم فرون تو پس چکھو تم عذاب کو تم تک اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے اپنے کفر کرنے کی وجہ سے عذاب کو چکھو قد خصر اللہ اللہ تحقیق سارا اٹھایا نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ تعالی کی ملاقات کو فيها اس چیز پر جو ہم نے کوتا کی وہ ہم یہ ملونہ اور زارا ہوں اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ کو الاظہوریم اپنے پشتوں پر الا خبردار برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے عمل حیات دنیا اللہ لا و لہب اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر کھیل اور تماشا وب وراد دار الآخرت اور یقین آخرت والا گھر اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں افلا عقل نہیں رکھتے قد ہم جانتے ہیں بے شک ہم جانتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ کو وہ باتیں غمزدہ کرتی ہیں جو یہ کہتے ہیں فَإنَّهُمْ لَا سے من کا اور تحقیق بے شک جائے گئے بہت سے رسول آپ سے قبل عَلَى مَا تو انہوں نے جٹلائے جانے پر صبر کیا وہ اور وہ تکلیف دیے گئے حتی ہم نصرنا حتی کہ ان پر ہماری مدد آن پہنچی ولا اللہ آپ کے, کو کے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں آئی ہیں وہ انکان کابر کام اور اگر گراں گزرتا ہے آپ پر ان کا احراض کرنا فَإن تو اگر آپ طاقت رکھتے ہیں کہ تلاش کریں کوئی سرنگ زمین میں اور سنف یا آسمان میں کوئی سیڑھی فتح علی جامع اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کرتا فلا تکونن من الجاہلین تو آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں انما تجیب البھی یسمعونہ قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں بل اور مردے اللہ تعالی ان کو اٹھائے گا ربی ہی کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر کوئی موجوزہ رب کی طرف سے کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے یقینا اللہ تعالیٰ قادر ہے موجزے کو نازل کرنے پر نشانی کو اتارنے پر والا اکثر یا علام لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے پر چلنے پھرنے والا زمین میں والا جنا ہے ہی اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پر دونوں پروں کے ساتھ ان لاسال مگر تمہاری طرح ہی امتیں ہیں تمہاری طرح ہم نے کسی چیز کی کوتاہی نہیں کی کسی چیز کی کمی نہیں کی کتاب میں سم الا رب یب شرون پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے وہ لبین قدم بھی اور وہ لوگ جنہوں نے جٹلایا ہماری آیات کو سگمن و بہرے ہیں اور گنگے دن و اندھیروں میں مَن اللہ جس کو اللہ تعالی چاہے گمراہ کر دے اور مستقیم اور جس کو چاہے سیدھے راستے پر قائم رکھے تو کہہ دیجیے کیا خبر دو تم ان عذاب عجاب اللہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے او یا قیامت کیا اللہ, اللہ کے علاوہ یا تب اون بلکہ تم اسی کو پکارو گے فیق شیف ماتب اون ان تم سے ہٹا دے گا فیق پس وہ ہٹا دے گا ماتب اون الس کی طرف تم اس کو پکارو گے ان شا اگر اس نے چاہا ایسی امتوں کی طرف بن قبلی کا جو آپ سے پہلے تھی فاحد نہ تو پھر ہم نے انہیں تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا وہ آجزی کرے فل لاپس کیوں نہیں وا جا سونا جب آئی ان کے پاس ہماری پکڑ یا ہمارا آیاب ان کے پاس آیا تو کیوں نہیں انہوں نے بلاکن کی کو لوبو ہوں لیکن ان کے دل سخت ہو گئے وزجدن ما اور شیطان نے ان کے لیے مزم کر دیا خوبصورت بنا دیا ان اعمال کو جو وہ کرتے تھے نسو نا تو پھر جب وہ بھول گئے وہ چیز جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی فتح اب وابق تو ہم نے کھول دیے ان پر ہر چیز کے دروازے تو ہم نے اچانک پکڑا ادا ہوں مبلسون تو اس وقت وہ نا امید یا مایوس ہونے والے ہو گئے عداد قومی تو کاٹ دی گئی اس قوم کی جاد اللہ جنہوں نے کیا والحمد للہ رب اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے کوئی کہہ دیجیے کہ تم نے دیکھا انہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بسارت کو لے جائے و خاطما قُلُوبِكُمْ قلوی کم اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے من الٰہ اللہ اللہ کے علاوہ کون الاح ہے جو تمہارے پاس وہ لے کے آئے گا انجھر دیکھ ہم کیسے بیان کرتے ہیں کیسے پھیر, پھیر کر بیان کرتے ہیں نشانیاں سننا فون پھر وہ منہ مو موڑ لیتے ہیں رک جاتے ہیں اور کہہ دیجیے ارا کیا تم نے دیکھا ان اتاق عذاب اللہ یا کیا خیال ہے تمہارا ان عطاق عذاب اللہ اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بغتا او اور اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک بگتا اچانک او جہر یا واضح ہم یو لاک القوم الظالمون تو نہیں ہلاک کی جائے گی مگر ظالم قوم یا کیا ظالموں کے علاوہ کوئی اور ہلاک ہوگا وما نرسل المرسلینہ اور نہ ہم بھیتے رسولوں کو اللہ مگر بشیرینہ خوشکبری دینے والا بنا کر ومنظرینہ اور بیرانے والا فمن آمنہ واصلحہ تو پھر جو ایمان لایا اور اس نے اصلاح کی فلا خوفن علیہم ولہم یحزنون تدام پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے واللہینا اور وہ لوگ کدموں بھی آیاتی جنہوں نے جٹلایا ہماری آیات کو یمس العذاب ان کو چھوئے گا عذاب بنا کان یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے تو کہہ دیجیے لا میں نہیں کہتا تمہیں ان خزائن خزاں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں والا ہی میں غیب کو جانتا ہوں والا کم انی مالک اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ان تمام میں تو صرف اور صرف اس چیز کی ہی پیروی کرتا ہوں جو وہی کی گئی ہے میری طرف کوئی کہہ دیجیے ہل اول بصیر کیا برابر ہو سکتے ہیں بینا اور نابینا کفال غور فکر نہیں کرتے وہی اور ڈراس کے ذریعے ان لوگوں کو یہ خوف ہونا جو ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے نئی صلی الدین دون نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے علاوہ ولی جن کوئی دوست ولا شفی اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا, وَالَا دینا رب جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغات صبح اور شام کو یورینا وجہ چاہتے ہیں ردابندی وما علیہ کا نہیں پر ان کے حساب میں سے کچھ بھی وما من اسابی کا علیہم من شیئن اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ بھی فتق ردہم تو تو دور کرے گا ان کو فتقون من الظالمین تو تو دھکا گا ان کو تو تو ہو جائے گا ظالموں میں سے وکالیک اور اسی طرح فتننا ہم, ہم نے ان کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ آزمایا لیقون تاکہ وہ کہے اها اولئک من الله علیہم من بیننا کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ من اللہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علیہ من پر من بیننا ہمارے درمیان علیہ صلاحی علم شاکرین کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے وہ ادا جا بھی آیا جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں سلام علیکم تو کہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو. قاتب رب رب نے اپنے اوپر رحمت کرنا لکھ دیا ہے من من کہ حقیقت یہ ہے کہ جس نے تم میں سے کوئی برا کام کیا جہالت کے ساتھ من ہی پھر اس نے توبہ کی اس کے بعد وہ اور اپنی اصلاح کر لیف رحیم تو بے شک یتیمن <coughs> وہ بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور اسی طرح ہم آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں منع کیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تو کہہ دیجیے میں نہیں پیروی کرتا تمہاری خواہشات کی قدل تو تو اس وقت میں گمراہ ہو جاؤں گا یعنی اگر میں نے تمہاری خواہشات کی پیروی کی تو میں اس گمراہ ہو جاؤں گا وما انا اور میں ہدایت پانے والوں راستہ تو کہہ دیجیے ان تم ربی میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں تم بھی اور تم نے اس کو جٹلا دیا ہے ماں انستا ما جی میرے پاس وہ نہیں ہے جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو ان حکم اللہ وہ کہتے عذاب جلدی کیوں نہیں آ جاتا کوئی کہہ دیجیے انکم نہیں ہے حکم اللہ مگر اللہ کے لیے یقو الحق تھا وہ حق بیان کرتا ہے وہ خیر الفاصلین اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے کوئی کہہ دیجیے لو ان اگر ہوتا میرے پاس ناتستہ جیرونا بھی جو تم جلدی طلب کرتے ہو تو فیصلہ کر دیا جاتا میرے اور تمہارے درمیان اور اللہ کو خوب جاننے والا ہے بہت زیادہ جاننے والا ہے اور اللہ کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں لا یا نہیں اس کو جانتا مگر وہی یا وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان خشکی میں اور تری میں اور نہیں گرتا کوئی اللہ یا علم مگر وہ اس کو جانتا ہے کتاب مبین مگر وہ کتاب مبین کے اندر ہے اللہ بھی وہ اور وہ ہی ذات ہے جو تم کو فوت کرتی ہے بل رات کے وقت نیعلم اور وہ جانتا ہے ما جرحتم جو تم کماتے ہو بالنہاری دن کے وقت ثمہ یدعثو کم تھی ہی پھر وہ کو اٹھاتا ہے اس میں لیقبہ آجان مسمع تاکہ پورا کیا جائے مکرہ مدت مکرہ مدت کو ثمہ الیہ مرجعو کم پھر اسی کی طرف تمہارا لوتنا ہے فیونبیعو کم تم کو خبر دے گا ثمہ یونبیعو پھر وہ تم کو خبر دے گا بیما کنتم تعمالون اس چیز کی جو تم عمل کرتے تھے وہ القاہر وہ زبردست ہے تو کا عبادی ہی اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے تم پر نگہ بان حتہ ادا جا حتی کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تغفت تو اس کو فوت کرتے ہیں ہمارے بھیجے گئے فرشتے وہ ہم لائف اور وہ کوتا ہی نہیں کرتے عام طور پر, پر لوگ سمجھتے کہ وہ موت کا فرشتہ ایک ہی ہے موت کا فرشتہ ایک نہیں کئی ہے وفت ہوں اس ایک آدمی کو فوت کرتے ہیں رسول انا ہمارے بھیجے گئے فرشتے وہم فر اور وہ کوتا ہی نہیں کرتے پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مالک ہے اللہ سن لوکم اسی کے لیے حکم ہے اسی کا حکم ہے اور وہ حساب لینے والوں سے تیز ہے سننا پھر ردو الاللہی وہ لطائے جائیں گے اللہ کی طرف مولاہو الحق جو ان کا سچا مالک ہے علا سن لو یا خبردار لہو الحکم اسی کے لئے حکم ہے وہو اسرہ الحاسبین اور وہ حساب لینے والوں میں سے تیز ہے تو ان کے حدیدیے میں یونجی من ظلمات البرد البحر کون تم کو نجات دے گا <coughs> یا کون تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور کے۔ بر بحر کے اندھیروں سے اگر اس نے ہم کو نجات دے دی اس سے قولن تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے مینہ کہہ دیجیے کہ اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس سے تم پر آجاب کو بھیجے کم تمہارے اوپر سے اور, من یا, پاؤں کے نیچے سے اور یا تم کو خلط ملت کر دے گروہوں میں یعنی تم کو آپس میں گروہوں کے اندر گتھن گتھا کر دے لڑا دے اور گروہ تم تمہارے وہ کو باز کا مزہ یعنی کہ لڑائی کا مزہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کا مزہ چکھو تم اندر دیکھتے پھر اس نے پھر آیا کیسے ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں نشانیاں اللہ اللہ تاکہ وہ سمجھے اور اس کو تیری حالانکہ وہ حق کہ ہر خبر کے لیے واقع ہونے کا ایک وقت ہے ادارہ اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں نکتہ چینیاں کرتے ہیں تو آپ ان سے کریں فی حدیث کہ وہ داخل ہو جائیں لگ جائیں یا خوض کریں اس کے علاوہ کسی اور بات میں شیتان ورگر بھلا دے آپ کو شیتان فلاں ذکر قومی ظالمین تو آپ نہ بیٹھیے یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ تو شاید پتہ چلتا ہے کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولا سکتا ہے تو صحیح بخاری کے اندر جو حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبید نے جادو کر دیا تھا تو اس کے جادو کا نتیجہ بھی یہی ہوا تھا نا کہ آپ کو بات بھول جاتی تھی کہ یہ کام میں نے کیا یا نہیں کیا تو نبی کا اس طرح بھول جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے نہیںمے ہیں بچتے ہیں یاد دہانی ہے نصیحت ہے کہ وہ بچ جائیں بظہ دینا اور چھوڑ دیں ان لوگوں کو اتنا قبینہ جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لا کھیل اور تماشا محرت حمل حیات دنیا اور دنیوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہی اور اس کے ساتھ نصیحت کر ان نفس کہ سبت دے کوئی جان بیما کا سبت اس کے بدلے جو اس نے کمایا کوئی جان اس کے بدلے ہلاکت میں نہ ڈالے جو اس نے کمایا لئی صلاح نہیں ہے اس کے لیے من دون اللہ, اللہ کے علاوہ نہیں دیا جائے گا اس سے اولائق یہ وہ لوگ ہیں اب سین جو ہلاک کیے گئے بیما کاسابو جو انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے ان کے لیے شراب پینا ہے یا مشروب ہے من گرم پانی سے وہ عذاب ان اور ہے دردناک دما کاروں فرون اس وجہ سے کہ جو وہ کفر کرتے تھے ابلی سو کمانا اہلی کو ہلاک کیے گئے انتم سال سن ہلاک کی جائے کوئی جان